ومن أقر بتمر في قوسرة لزمه التمر والقوسرة ومن أقر بتابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال غصبت صوبا في منديل لزماه جميعا وإن قال له علي صوب في صوب لزماه جميعا وإن قال له علي صوب في عشرة أسواب لم يلزمه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا صوب واحد وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه أحد عشر صوبا اقرار کے مسائل ہم نے گزشتہ سبق میں شروع کیے تھے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اقرار لغت میں کس کو کہتے ہیں اس بات کو کسی چیز کو ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے اقرار یہ بمانے ہے اس بات اور البتہ اختلاخ شریعت میں کہتے ہیں ہی اخبار یہ خبر دینا ہے کسی ایسے حق کی جو دوسرے کا اس خبر دینے والے پر ہے بھائی کا اس خبر دینے والے پر ہے بھائی ومن اقرم رن فی قوثر صورت مسئلہ یہ بھائی ایک ذابطہ یاد رکھنا یہ عربی زبان کا فائدہ ہے فی کے ساتھ ایک لفظ کوئی شخص اقرار کرتا ہے فی کے لفظ کے ساتھ کوئی فی کا لفظ ذکر کرتا ہے اور فی کا لفظ آتا ہے زرفیت کے لیے کس لیے آتا ہے فی یعنی یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں ہے یعنی دوسری چیز اس کے لیے زرف ہے مثلا ایک آدمی نے کہا سو غصب تو صوبا کا فیمل میں نے آپ کا کپڑا غصب کیا رومال میں اس میں رومال میں تو اس نے کیا لفظ ذکر کیا غصب تو صوبہ کا فیم فی لے کر آیا اور فی کس لیے آتا ہے زرفیز کہتے ہیں برتن کو برتن کو جیسے برتن میں کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو یہ جو برتن ہے یہ کہلاتا ہے زرف اور جو چیز اس کے اندر ہے وہ کہلاتی ہے مضروف جو زرف میں ڈالی گئی ہے کیا کہلاتی ہے مظروف تو یہاں پر تو یہ فی زرفیت بتلانے کے لیے آتا ہے یہ فی بتلاتا ہے کہ جس لفظ پر میں داخل ہو رہا ہوں داخل ہو رہا ہوں وہ لفظ زرف ہے وہ چیز کیا ہے جب اس نے کہا غصب تو سو بکا فی مندیلن اس فی نے کیا بتلایا کہ آگے جو مندیل کا لفظ آ رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے سر اور ما قبل میں کیا ہے مضروف مضروف ہے بھائی یعنی جو ما بعد میں ہے اس کے اندر ہے چیز کون سی چیز اس کے اندر ہے جو ما قبل میں ہے مثلاً میں کہتا ہوں زید فیل بی فی لے کر آیا کیا معنی زید گھر میں ہے تو گھر کیا ہے اس کے لیے زرف کی طرح اور زید کیا ہے مذروف کی طرح کہ اس کے اندر ہے تو فی نے بتلایا کہ یہ بیعت جو بعد میں آ رہا ہے وہ زرف ہے اس کے اندر ہے کوئی چیز اور کون سی چیز ہے اس کے اندر جو فی سے ماقبل ہے مثلا یہاں زید ہے بھائی تو فی آتا ہے زرفیت کے لیے یعنی کسی چیز کے ضرف ہونے کو ہمیں بتلا دیتا ہے اب ایک آدمی اقرار میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیے اس ما بعد پہ نظر کرنا کہ وہ ما بعد ضرف بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا ماقبل کے لیے ایک چیز ماقبل میں ذکر ہے فی سے ایک فی کے ماں بعد ہے جب فی آ جائے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ فی کا ما بعد باغ قبل کے لیے زرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا اگر تو صلاحیت رکھتا ہے زرف بننے کی اور غیر من اور منقولی چیز ہے کس قسم کی ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے یعنی کہ گھر نہیں ہے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے کوٹھی نہیں ہے کھیت نہیں ہے باغ نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ اگر وہ چیز زرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور منقولی ہو تو اس صورت میں اس اقرار کرنے والے پر وہ چیز بھی لازم ہوگی اور وہ زرف بھی لازم ہو جائے گا دونوں چیزیں لازم ہو جائیں بھی لازم اور اس وقت جب کہ فی جس پر داخل ہو رہا ہے اس میں زرد بننے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ کس میں سے ہے چیز لہذا ایک آدمی نے کہا غسب تو سو بیندیل افی کس پر داخل ہوا مندیل پر اور مندیل دل کس کو کہتے ہیں رومال کو اب آپ بتائیے رومال کپڑے کے لیے زرف بن سکتا ہے یا زرف نہیں بن سکتا بن سکتا ہے رومال میں کپڑے کو لپیٹا جا سکتا ہے تو رومال کے اندر آ گیا کپڑا تو رومال ہوا زرف اور وہ کپڑا کیا ہوا مزرو تو اب اس صورت کے اور رومال منقولی ہے غیر منقولی منقولی ہے تو اس صورت میں اس مقیر پر کپڑا بھی لازم ہوگا اور رومال بھی دونوں چیزیں اس کو دینا پڑے گے لیکن اگر اس کے بجائے وہ ایک جو ظرف لایا وہ غیر منقولی لایا مثلاً کہتے غصب کو داب بتا کا فی استبل فی اس میں نے آپ کا جانور غصب کیا کس میں فی اس استبلن. استبل میں بھائی استبل کہتے ہیں مویشیوں کا باڑا بھائی جس میں جانور وغیرہ باندھتے ہیں اس کو استبل کہتے ہیں بھائی مویشیوں کا باڑا بھائی تو اب آپ دیکھیے فی لف لے کر آیا اور فی کس پر داخل ہو رہا ہے اس پبل پر اور اس پبل ذرف ہے اور منقولی ہے غیر منقولی غیر منقولی ہے لہذا اس سورت میں صرف وہ جو مظروف جس کو ذکر کیا اس نے وہ لازم ہوگا پہلی چیز لازم ہوگی دوسری چیز لازم <متحد> تو اب یہ موقیر پر موقیر کو ایک دابا دینا پڑے گا بھائی معلوم ہو اس نے ایک دھابا غصب کے اس قبل اس پر لازم <متحد> <متحد> نہیں ہوگا اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ذکر کرتا ہے فی کے بعد جس میں ظرف بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ماقبل کے لیے مثلا کہتا ہے غصب تو کا غصب تو درہما کا فی در ہامین میں نے آپ کے درہم کو غصب کیا فی درہمین حامین کس کے اندر ایک درہم میں اب دیکھو فی کس پر داخل ہو رہا ہے درہم پر تو درہم درہم کے لیے زرف نہیں بن سکتا کیا ایک درہم کے اندر آپ دوسرے درہم کو بند کر سکتے ہیں نہیں بھائی وہ تو زرف بن ہی نہیں سکتا ماں کا کے لیے تو اس پورت میں یاد رکھو صرف پہلی چیز لازم ہوگی دوسری چیز لازم نہیں ہوگی جبکہ کہ ماں باپ ماں قبل کے لیے ذات بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پہلی چیز لازم ہوگی سمجھ میں آیا تو مثلاً یوں کہتا ہے غصب تو درہمن فی سی غصب تو درہمن فی سی تو پہلی چیز لازم ہوگی لیکن اگر اس نے فی کا اس پوچھا جائے گا بھائی فی سے کیا معنی ہے آپ کا بھائی کبھی فی بانے ماہ کے بھی آ جاتا ہے تو معنی ہو گیا دیرہ من میرہ مین بھائی تو اگر اس نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس پر دو دیرہم واجب ہو جائیں گے اور اگر اس نے زرفیت والے معنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر ایک ہی ہوگا بھائی وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي رنفی قوثر یاد رکھیے قوثرا را کے شد کے ساتھ بھی درست ہے اور را کی تخفیف بغیر یعنی بغیر شد کے ساتھ بھی صحیح ہے قوسارت یا قوثرت دونوں طرح صحیح یہ بھائی وہ کھجوروں کی ٹوکری ہوتی ہے ایک مخصوص ٹوکری بھائی جو کھجوروں کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں کیا رکھی جاتی ہیں کھجوریں بھائی اس کو قوصرا کہتے ہیں اور جس نے اقرار کیا خجور کا فی قوثر رت ان کس کے اندر بھائی ٹوکری میں تو لذمہ تم رو تو لازم ہو جائیں گی اس پر کھجور بھی اور ٹوکری بھی کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہتا ہے غصب تو تمرن فی قوثر رت ان غصب تو مین کا تمرن فی میں نے غصب کی تم سے کیا چیز غصب کی کھجور ٹوکری میں کھجور تو وہ لگ سے فی لے کر آیا معلوم ہوا ما بعد ما قبل کے لیے کیا ہے زرف ہے زرف ہے اور ما قبل مضروف ہے ما بعد ضرف ہے اور ما قبل مضروف ہے تو اب یہ دونوں چیزیں اس پر لازم کریں گے بھائی کیوں ایک چیز کو کیوں نہیں لازم کرتے بھئی اس بھائی کہ اس نے فی ذکر کیا اور فی کس لیے آتا ہے زرفیت اس فی نے بتلا دیا ماقبل والا ہے مضروف ما بعد والا ہے اگر ہم صرف اس پر کھجورے لازم کرتے ہیں تو یہ تو صرف کھجورے ہیں تو کھجور تو یہ مضروف ہوئی اس نے تو کہا کھجوروں کو میں نے غصب کیا ہے جبکہ وہ کھجوریں مضروف تھیں اس زرف میں اور اگر صرف کھجور ہم اس پر لازم کریں گے تو معنی یہ ہوگا اس نے کھجورے اس چیز میں سے نکال لی اور جب نکال لی تو وہ چیز کھجور کے لیے زرف نہیں اس وقت جب نکال لی تو اب وہ چیز اس کے لیے ضرف ہے ملنی. نہیں اور کھجور اس کے لیے مضروف ملنی. لیکن اس نے تو کیا ذکر کیا فی اور فی کیا بتلا رہا ہے کھجور کیا تھی مظروف اور ٹوکری کیا تھی اور یہ اسی صورت میں پہلے کو مظروف اور ثانی کو ہم ظرف بنا سکتے ہیں کہ اس چیز سمیت اس نے اٹھایا ہو اگر اس چیز سمیت نہیں اٹھایا تو خجور مظروف نہیں وہ ظرف نہیں بھی. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ خجور مظروف تھی اور ٹکھری کیا تھی ظرف تھی تو وہ مظروف ہونی سکتی اور یہ چیز ظرف ہونی سکتی جب تک اس کے اندر ہی اس نے غصب نہ کیا ہو اگر اس کے اندر اس نے غصب نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں تو کھجور مضروف ہی نہیں تھی وہ چیز اس کے لیے زرف ہی نہیں تھی لیکن یہ تو کیا کہہ رہا ہے آیا کیا بتلا دیا اس نے کہ کھجور مضروف تھی اور وہ چیز زرف تھی تو مضروف اور اسی صورت میں بنیں گے جب اس چیز سمیت اس کو اس نے اٹھایا ہو لہذا دونوں اس پر واجب ہوں گے تو کہتے ہیں لذمہ تمرو القافر ہو جائے گی اس پر کھجور بھی اور ٹوکری بھی ومن اقرر دابت فی اسما دا اور جس نے قرار کیا بھائی دابہ کا کسی مویشی کا کسی جانور کا فی اس قابل کس کے اندر بھائی مویشیوں کا جو باڑہ ہے اس کے اندر لذمہ دابت خاص ستن تو لازم ہو جائے گا اس پر جانور ہی خاص طور پر صرف جانور کیا ہوگا اس پر لازم, لازم ہوگا اس لیے کہ اگرچہ وہ فی آیا اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر جو ضرف اس نے ذکر کیا وہ کس قبیل سے ہے غیر منقولی ہے اس کو تو غصب نہیں کیا جا سکتا بھائی معلوم ہو صرف کس کو غصب کیا ہے جانور وإن قال غصبت صوابا في منديل لزماه جميعا اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے غصب کیا ہے کپڑے کوفی مندیل رومال میں مندیل رومال کو کہتے ہیں لزماه تو لزما دتثنیہ کا صیغہ ہے یہ دونوں لازم ہو جائیں گے ها ضمیر ائے اس आदमी पर لزماه جميعا تو لازم ہو جائیں گے اس आदमी पर جميع یہ سارے بھائی یعنی یہ دونوں ان قلیہ سوبن فی سوبن لذمہ ہو جمیا اور اگر کسی نے کہا کہ پلا کے مجھ پر ایک کپڑا ہے کپڑے میں تو فی لے کر آیا تو لازمہ ہو تو اس پر یہ دونوں لازم ہو جائیں گے شرطابن أص... فلاں کا مجھ پر ایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں فلاں کا میں نے غصب کیا ایک کپڑا دس کپڑوں میں اب بھائی اس پر کیا لازم ہوگا ایک کپڑا یہ تو ہے مظروف اور دس کپڑے یہ کیا ہے اس کے لیے زرف تو کیا زرف اور مظروف دونوں ہوں گے یا صرف مظروف آئے گا امام اب یہ سب رو فرماتے ہیں، صرف مظروف آئے گا بھائی ایک کپڑا دس کپڑے نہیں بھائی کیوں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک کپڑے کو کبھی دس کپڑوں میں نہیں لپیٹ کر رکھا جاتا سمجھ میں آیا بھائی ٹھیک ہے زرف تو بن سکتے ہیں یہ اس کے لیے لیکن رکھا نہیں جاتا ایک کپڑے کو ایک یا دو کپڑوں میں تو لپیٹ لیتے ہیں دس کپڑوں میں نہیں لپیٹتے لپیٹ کر رکھتے لہذا صرف ایک کپڑا آئے گا تو یہ مانا ہے لم یلزم ہو تو لازم نہیں ہوں گے اس پر امامسرم اللہ کے نزدیک اللہ واحد مگر ایک ہی کپڑا وقال محمد الرحم اللہ تعالیم ہوبا امام محمد رم اللہ فرماتے کے اس پر گیارہ کپڑے لازم ہو جائیں گے مضروف بھی اور زرف بھی ایک کپڑا تھا مضروف دس کپڑے تھے زرخ امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں سارے اس پر لازم ہو جائیں گے کیوں بھائی آدھا عموماً تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ ایک کپڑے کو دس کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا جائے کہتے ہیں نہیں بعض اوقات بڑا قیمتی اور نفیس کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں دس دس کپڑوں میں بھی لپیٹ کر رکھتے ہیں بھائی بہت نفیس ہوتا ہے بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو بے انتہا حفاظت کے لیے کیا کر لیتے ہیں اسے زیادہ کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں دس تک بھی لپیٹ لیتے ہیں اس کو تو لہذا یہ ضرور ہے صحیح ہے اور گیارہ کپڑے لازم ہو گئے تو یہ مانا یزا محت و امام محمد رم فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہو جائیں گے کپڑے ومن اقرب غصب صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے اقرار کیا دوسرے کے لیے کہ میں نے اس کا کپڑا غصب کیا ہے میں نے کیا کیا اس کا کپڑا غصب کیا بھائی اچھا پھر وہ کپڑا لے کر آیا بھائی تو کپڑا ایبدار لے کر آیا پھٹا ہوا تھا پرانا تھا یا کچھ تھا بھائی ایبدار کپڑا اٹھا کر لے آیا تو وہ جو ہے دوسرا شخص وہ انکار کرتا ہے بھائی کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو پرانے اور پھٹے ہوئے پھٹا ہوا کپڑا ہے میرا تو کپڑا کس قسم کا تھا نیا تھا تو اب کیا کیا جائے گا کیا یہ وہ پرانا کپڑا لے آئے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں بھائی اس صورت میں اس نے کیا اقرار کس چیز کا کیا تھا غصب کا غصب کا تو غصب کے اندر تو بھائی یاد رکھیے جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بیع شراء تو کھوٹے دراہیم وغیرہ کے ذریعے نہیں کرتے بلکہ کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں آپس میں معاملہ اچھی چیز کے ذریعے کرتے ہیں اچھے جو سکے ہوں گے وغیرہ دراہم دینار ان کے ذریعے کرتے ہیں یا کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو سمجھ میں آیا بھائی لیکن یہاں پر اس نے اقرار کیا تھا غصب کا اور غصب کے اندر اب وہ عائبدار کپڑا لے کر آیا تو یہ صحیح ہے عائبدار کپڑا وہ دے سکتا ہے بھائی اس لیے کہ غصب کا کیا معنی تھا بھائی کسی کی چیز چھین کر لے گیا اٹھا کر لے گیا زبردستی لے گیا یہ کیا ہے غصب تو غصب کے اندر تو جو چیز بھی ہاتھ آ جائے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے جس میں چیز کا عمدہ نہ ہونا ضروری نہیں ہے بھائی جو چیز ملی دوسرے کی اٹھا کر لے گیا تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ چیز بالکل صحیح ہے ہو سکتا ہے کس قسم کی ہو ایگدار چیز اس کے سامنے آئی تھی وہ بھی اٹھا کر لے گیا تھا لہذا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا لیکن ویسے نہیں بلکہ ساتھ کس چیز کے قسم کس چیز کے ساتھ اس کے قول کو قبول کریں گے یہ کپ جب کے دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا کپڑا بغیر عیب کے تھا اور یہ تو کس قسم کا لایا ہے عیب والا تو اب اس پر قسم آ گئی قسم کیوں آئی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ منکر ہے اور اس کی منکر پر کیا آیا کرتی ہے قسم اور دوسرا مدعا ہے یہ عیب دار کپڑا اس نے اقرار کر لیا اقرار کے بعد گھر گیا اور اس کے لیے پرانا سا کپڑا اٹھا کر لے آیا اب دوسرے نے کہا نہیں پرانا نہیں تھا بلکہ کس قسم کا کپڑا تھا نیا تھا تو یہ جس نے نئے کی بات کی ہے جو مالک ہے وہ معلوم ہوا دعویٰ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اور مدعی ]翰. کے ذمے کیا ہوتی ہے گواہی بیینہ اس کے ذمہ ہوتی ہے اور منکر دوسرا منکر ہے منک منکر کے ذمہ کیا ہوتی ہے <سرح> قسم معلوم ہوا مدائی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں بھائی اس کی بات نہیں سنی جائے گی اسے اس کہا جائے گا گواہ لے کر آؤ قسم وغیرہ ہم تم سے نہیں لے سکتے بھائی ہمارا اصول ہے جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ کیا ہیں؟ <سرح> <سرح> گوا ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں تم گواہ لے کر آؤ تمہارے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں البتہ دوسرا منکر ہے اس کے ذمہ گواہ نہیں ہے بلکہ اس کا قول معتبر ہے لیکن کس چیز کے ساتھ, جمعی جمعی جمعی جمعی کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے ومن غصب اور جس نے اقرار کیا کپڑے کے غصب کرنے کا وجہ ابھی سوبن اور وہ لے آیا کپڑا قلفی تو قول اس کا معتبر ہے اس کے اندر ما کس کے ساتھ قسم کے ساتھ کیونکہ یہ منکر ہے وہ لَا لَا أقرّ اقرار کیا دراہیم کا اقرار کیا کس کا وکالفن اور کہتا ہے یہ تو کھوٹے تھے یہ دراہیم کس قسم کے تھے یاد رکھیے یہ ویسے اقرار نہیں مراد یہاں پر یہاں بھی وہی اوپر غصب والی صورت بنانا پڑے گی غصب والی صورت بھائی کہتے ہیں میں نے اس کے سو دراہیم غصب کیے تھے کہا گیا لے کر آؤ تراہیم بھائی یا جا کر سو کھوٹے درہم اٹھا کر لے آیا کھوٹے درہم اب یہ دوسرا کہتے ہیں نہیں بھائی کھوٹے دراہم نہیں میرے تو کس قسم کے دراہم تھے رونگا تھے کھرے تھے کہتے ہیں بھائی یہ جب کڑوں کی بات چلاتا ہے تو یہ اب مدعی بن گیا اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتی ہے بینا اور دوسرا کیا ہے منکر تم قول کس کا معتبر منکر کا ساتھ اس کی قسم کے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا لیکن یہ وہ صورت ہے جب وہ غصب کی بات کر رہا تھا میں نے یہ دراہم کیا کیے تھے کیونکہ غصب کے اندر دراہم کا کھرا ہونا ضروری نہیں بھائی چیز یہ دوسرے کی اٹھا کر لے جا رہا ہے جو چیز سامنے پڑی ملے گی کیا کرے گا اٹھا کر لے جائے گا تو یہ ضروری تو نہیں کہ کھڑے ہی لے کر جائے گا ہاں بیع و شیرا کا مسئلہ ہوتا پھر الگ بات ہی بیع و شیرا میں کھروں کے ساتھ ہی لوگ معاملات کرتے ہیں کھوٹوں کے ساتھ نہیں تو اگر وہ کہتا کہ میں نے زید کے ایک ہزار برہم دینے ہیں میں نے اس کے ساتھ بیع و شیرا کی تھی اب ایک ہزار وہ کھوٹے لے آئے نہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ دراہم جو اس پر ہیں کس کی وجہ سے ہیں بے کی وجہ سے اور بے میں کس قسم کے دراہم آتے ہیں کھرے کے ساتھ بے کی جاتی ہے کھوٹوں کے ساتھ لیکن غصب کے اندر تو جو چیز مل گئی اٹھا کر لے گیا چاہے ٹھیک ہے چاہے ایبدار ہے تو لہٰذا غصب کی بات یہ ہو رہی ہے وہ کدال اور اسی طرح ہے مولانا یعنی اس کی تصدیق کی جائے گی لو تو اگر اس نے قرار کیا دراہم کا یعنی دراہم مغصوبہ کا وقال اور کہا کے کہ کھوٹے ہیں ایک آدمی قرار یو کرتا ہے بھائی کہا ہے کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں بھائی ایک ایک صورت جس جس انداز میں بھی ممکن تھا جو بھی ساری صورت مسئلہ بنا کر انہوں نے لکھ دی یوں کہا تو یوں ہوگا قرآن اور حدیث میں غور کر کر کے قوانین اور ضابطے بنائے اور پھر اس سے مسائل بناتے چلے گئے بھائی تو ہر اب مثلا ایک شخص دوسرے کے لیے قرار کرتا ہے مثلا لف و ان لفلان ان علیہ خم فی خم کس قسم کا لفظ آیا ہے وہ خم ستنفی خم ستن جیسا لفظ لے کر آیا ہے مثلا خم ست فی افی خم تو فی لے کر آیا بھائی اور ماں قبل میں بھی اس نے ایک چیز ذکر کی ماں بعد میں بھی اور فی لے کر آیا درمیان میں عادت کے درمیان کیا لے کر آیا مثلا فی. عادت کے درمیان میں وہ فی لے کر آیا اب اس سے پوچھا جائے گا یہ فی سے آپ کی کیا مراد ہے کیونکہ عادت کے درمیان فی لے کر آئے تو اس سے ضرب کا بھی ارادہ ہوتا ہے بھائی جیسے ہم اردو کہتے ہیں پانچ ضرب پانچ برابر ہے پچیس کے تو اسی طرح بھائی عربی میں اس کے لیے کیا لے آتے ہیں فی کا لفظ لے آتے ہیں خم ستن فی خم ستین کیا مانا خم ستون مضروبت بھائی کہ ان کو ضرب دی گئی گئی ہو کس کے ساتھ پانچ کے ساتھ تو لہذا اب یہاں ضرب کا بھی استعمال آیا اور فی کبھی بمانے ماہ کے بھی آتا ہے تو ماہ کا مانا ہوتا ہے سات تو ما کے معنی کا بھی استعمال ہوا تو اب اس سے پوچھا جائے گا آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا یہاں ضرب و حساب دینے کا ارادہ کیا ہے یا آپ نے ما کے معنی کا ارادہ کیا ہے اگر وہ کہتا ہے میں نے ماہ کے معنی کا ارادہ کیا تو خم ستن ماہ ستن کل کتنے ہو گئے پانچ کے ساتھ پانچ تو یہ دس ہو گئے تو دس اس پر لازم ہو جائیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں میں نے تو ضرب دینے کا ارادہ کیا تھا تو پھر اس صورت میں اس پر پانچ ہی لازم ہوں گے جو پہلا ذکر کیا وہی وہ اس پر کیا ہو جائیں گے لازم اس لیے کہ وہ ضرب دینے کا ارادہ کر رہا ہے اور یاد رکھیے ضرب دینے سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے اس کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں اجزاء بڑھتے ہیں چیز نہیں بڑھتی پانچ درہم زربے پانچ درہم اس کا یہ معنی نہیں اب یہ پچیس درہم ہو جائیں گے نہیں ہاں اس کے اجزا ہم بنا لیں گے یعنی ہر درہم کے پانچ جز ہو گئے پانچ دھر پہ پانچ کا کیا مطلب ہو جائے گا ہر درہم کے پانچ جلز تو پانچ کل زراہیم ہیں تو کل کتنے اجزا ہو گئے پچیس تو ہر جز درہم کا پانچواں حصہ ہوا کیونکہ ہر درہم کے ہم نے کتنے جز بنائے ہیں پانچ تو ایک جز درہم کا کتنا جز ہوا پانچواں حصہ پانچواں حصہ سورج سمجھ تو اجزا بڑھے چیز نہیں بڑھی تو ضرب سے چیز کے اجزا بڑھتے ہیں اس کی مقدار نہیں بڑھتی وَإن قال له خمسطن فی خم اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر پانچ میں پانچ ہیں یوری تو ضرب وال حساب اگر وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے ضرب و حساب کا لازمہ ہو ستوں واحد اس پر پانچ صرف پانچ ہی لازم ہوں گے یعنی ایک پانچ ہوں گے دوسرے والے نہیں لازمہ ہو آشا راتن اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا پانچ ماہ پانچ کا ماہ کا ارادہ کیا تھا فی بے ماہ کے لیا تھا لازمہ ہو آشا راتن تو اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے دس بھائی. یہ الگ صورت مسئلہ بھائی ایک شخص دوسرے کے لیے قرار کرتا ہے اور ابتداء اور انتہا کی صورت میں ذکر کرتا ہے فلاں کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک درہم ہیں اب کتنے درہم لازم ہوں گے بھائی فلاں کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک بھائی تو دو حدیں ذکر کر دیں پہلی حد کیا ہے شروع کہاں سے ہو رہے ہیں ایک سے آخری حد کیا ہے دس تک تو دو حدود اس نے ذکر کر دی تو کے دیج پر ایک سے لے کر دس تک تو اب اس پر کتنے دراہی آئیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر نو لازم ہو جائیں گے کتنے لازم ہوں گے نو, نو, نو بھئی وہ پہلی حد کو تو ملاتے ہیں جو پہلی حد کی ایک اور آخری حد دس جو ہے اس کو وہ نہیں ملاتے عجب کے صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر دس لازم ہو جائیں گے پہلی حد کو بھی وہ ملاتے ہیں اور آخری حد کو بھی وہ ملاتے ہیں تو پہلی حد کیا ہے آخری حد کیا کیا ہے؟ ہے؟ آخری دس تو لہٰذا اس پر دس درہم ہو گئے جبکہ امام آزاد حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نو کیوں کیونکہ پہلی حد کو ملائیں گے اور آخری ابتدا کو ملائیں گے اور انتہا کو بھائی کیا وجہ ہے آپ انتدا کو ملاتے ہیں انتہا کو کیوں نہیں ملاتے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر اوپر والا عدد نچلے والے کے جب تک ساتھ نہیں ملے گا وہ حاصل نہیں ہوگا نچلے والے کو ساتھ بھائی دیکھو ایک ہے ایک کے اوپر کون سا عدد ہے دو, دو. دو وہ کیسے آیا اسی ایک میں ہم نے ایک جمع کر دیا تو کیا بن گیا دو, دو. اب اسی دو میں ایک جمع کریں گے کیا بن جائے گا تین پھر اسی تین میں ایک جمع کرو گے کیا بن جائے گا چار تو ہر اوپر والا عدد وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نیچے والے عدد کو ایک کے ساتھ ملایا نہ جائے تو لہذا پہلی حد کو شامل کرنا ضروری کیونکہ اگر اس کو نہیں ملاؤ گے تو اس سے اوپر والا عدد حاصل ہی نہیں ہو سکتا تو پہلی حد کو ملانا ضروری لیکن آخری حد کو نہیں ملائیں گے بھائی کیونکہ اس کے بغیر بھی کام چل گیا بھائی ادھر تو دو آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس ایک کو ایک کے ساتھ نہ ملائیں اور آخری دس کی کوئی ضرورت نہیں بھائی اصل یہ ہے یاد رکھو حد محدود میں داخل نہیں ہوتی ایک آدمی کہتا ہے میری یہ زمین ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک تو کیا دیوار پر بھی اس کا دعویٰ ہے یا دیواروں پر نہیں ہے کہتے ہیں بھائی دیکھو دیواروں کو صرف لفظوں کے اعتبار سے دیکھو لفظوں میں لفظوں میں اس نے دیواروں کو حد بنایا میری زمین کہاں سے کہاں تک ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک تو پہلی حد بھی دیوار دوسری حد بھی دیوار اور درمیان کی زمین تو دیواریں ہوئی حد اور زمین ہوئی محدود جس کی حد بیان کر رہا ہے اور اضافہ یہ ہے کہ حد محدود میں داخل نہیں ہوتی حد ایک الگ چیز ہے محدود الگ چیز ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو حد الگ ہے محدود الگ ہے اگر محدود اس کے بغیر پایا جاتا ہے تو حد خارج اگر محدود اس کے بغیر نہیں پایا جاتا تو پھر اس کو ملانا مجبوری ہے اب آپ بتائیے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جو زمین ہے بیچ میں کیا اس زمین کا وجود ان دیواروں پر موقوف ہے دیواریں ہوں گی تو یہ زمین ہے دیواریں نہیں تو یہ زمین بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ صرف یہ حد بیان کر رہا ہے دیواروں کے پر زمین کا وجود موقف ایسا نہیں ہے کہ دیواریں نہ ہو تو زمین بھی نہیں دیواریں ہیں تو زمین بھی ہے لیکن عدد میں ایسا ہے کہ اوپر والا عدد اس وقت تک نہیں ملے گا جب اس نچلے عدد کے ساتھ ایک نہیں ملا ہوگے تو وہاں پر بھی اس نے جب کہا میرے اوپر فلاں کے ایک سے لے کر کتنے تراہم ہیں دو ذکر کر دی ہونا اصول یہ چاہیے تھا پہلی حد ہے ایک اس کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے آخری حد کیا ہے دس اس کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آٹھ کرانی مانے چاہیے کتنے آنے چاہیے لیکن یہاں پہلی حد کو ملانا مجبوری بن گیا بھائی مجبوری کیوں بنا اس لیے کہ جب تک نچلے عدد کے ساتھ ایک نہ ملاؤ اوپر والا عدد حاصل نہیں ہوتا صورت سمجھ میں آ گئی جیسے ایک آدمی اپنی عمر بتلاتا ہے کسی سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہے اس نے کہا پچاس سے ساٹھ تک ہوگی پچاس سے لے کر ساٹھ تک ہوگی تو دیکھو پچاس سے ساٹھ کے اندر اس کے اندر تو کتنے عدد ہیں نو عدد ہیں نو عدد ہے نا, نا پچاس کے بعد ایک ملاؤ گے کتنا ہوا اکاون تو اس کے اندر تو نو عدد ہیں اور اوپر والا عدد آئے گا نہیں جب تک پچاس ساتھ نہیں ملاؤ گے پچاس کے ساتھ ایک ملاؤ گے تو وہ آیا اکاون پچاس کے ساتھ دو ملاؤ گے باون ورنہ تو بیچ میں صرف نو عدد ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو یہاں پر اس کا کیا بتلانا مقصد ہے یہ والے نو عدد ہیں یا وہ پچھلے پچاس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا <سلام> پچاس کو بھی ملاؤ گے اور ایک بھی ساتھ ملا دو گے کتنے ہو گئے اکاون معلوم ہو وہ اکاون بتلانا چاہتا ہے یا مثلا وہ پانچ بتلانا پچپن بتلانا چاہتا تھا تو پانچواں عدد پکڑ لو گے اور وہ حاصل کس طرح ہوگا وہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> تو ماں قبل والے کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جمع کر دیا جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہاں بھی ابتدا کو ملانا ضروری کیونکہ جب تک ابتدا کو نہیں ملائیں گے اس کے اوپر والا عدد حاصل ہی نہیں ہوتا وَإِذَا قَالا جب کسی شخص نے کہا لہو درا تین ابھی اللہ تعالی جب کسی نے کہا کہ کے مجھ پر ایک سے لے کر دس تک ہیں تو لازم ہوتے ساتون لازم ہو جائیں گے اس پر نو درہم ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک لبتے داؤ ماں باد ویس قطلغایا اس پر ابتداء لازم ہوگی اور اس کے ماں باپ بھی لازم ہوں گے ویس قطلغایا اور جو انتہا ہے وہ کیا ہوگی ثاقب ہو جائے یعنی وہ دس جو ہے وہ ثاقب ہوا تو نہ ہوں گے وَقَالَا کالا رحمہ اللہ تعالی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یل الْعَشَرَةُ ال کہ لازم ہوں گے اس پر دس سارے کے سارے, سارے دخت اس پر کیا ہو جائیں گے لازم یعنی وہ ابتدا کو بھی شامل کرتے ہیں اور انتہا کو بھی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے لیکن اقرار ویسے مطلق نہیں کرتا کسی چیز کے ریوت کے طور پر کرتا ہے اور وہ چیز بھی متعین کر لیتا ہے اور وہ چیز مقر لہو <موسیقا> کے پاس ہے جس کے لیے کیا کر رہا ہے وہ اخرا مثلا ایک آدمی نے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے زید کے ایک ہزار گرہم دینے ہیں اس غلام کے بدلے میں اس غلام کے سمن کے طور پر جو زید کے پاس ہے زید کے پاس ہے کیونکہ یہ غلام میں نے اسے خریدا تھا اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو بتلائیے وہ زید کے لیے کیا کر رہا ہے کتنے برہم کا اقرار ایک ہزار برہم کا اور یہ مطلق اقرار کر رہا ہے یا کسی چیز کے سمن کے طور پر کر رہا ہے کسی چیز کے سمن کے طور پر کر رہا ہے اور وہ چیز متعین ذکر کا چیز جو ہے متعین ہے یا غیر متعین چیز ذکر کر رہا ہے متعین, متعین کی یہ والا جو غلام ہے آپ کا بھائی اس کے سمن کے طور پر اور یہ میں نے آپ سے خریدا تھا اور ساتھ ایک اور بات بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا یہ خریدا تھا یہ والا غلام لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا تھا تو اس غلام کے سمن کے طور پر میرے اوپر کتنے لازم ہیں تو <تصفح> یہ اقرار کیا لیکن یہ اقرار اس نے مطلقہ نہیں کیا بلکہ کسی چیز کے بدلے کے طور پر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا اور وہ چیز بھی معین ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے اس پر قبضہ بھی تو اس صورت میں بھائی اقرار تو صحیح ہے لیکن مطلق نہیں بلکہ اس مقر لہو سے کہا جائے گا کہ بھائی اگر آپ ہزار اسے لینا چاہتے ہیں تو یہ اپنا غلام اس کو دے دو کیونکہ اس نے مطلقاً اقرار نہیں کیا بلکہ اس غلام کے سمن کے طور پر اقرار تو اگر ہزار لینے ہیں تو یہ غلام اس کو دے دو اور ہزار لے لو ویسے ہی وہ دعویٰ کرتا ہے آپ مجھے نہیں ہزار اسے دلوائے جائیں نہیں بھائی اس نے تو ویسے تو اقرار کیا ہی نہیں اس نے تو اسی معین غلام کے بدلے میں کیا کیا ہے اقرار کیا صورت سب کو سمجھ میں آ وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِن, مِّن سَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ مِّنْهُ وَلَمْ أَقْبِزُ اور اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں اس ایسے غلام کے سمن کے جو میں نے اس سے خریدا تھا وَلَمْ أَقْبِزُ اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا فَإِن ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ پس اگر اس نے ذکر کیا کسی کوئی معین غلام قیل للمقر لہو تو کہا جائے گا مقررہ تو مقر القیر سے کہا جائے گا اگر تو چاہتا ہے تو سپرد کر دے غلام کو حوالے کر دے غلام حوالے کر دے اس غلام کو اور لے لے ایک ہزار ایک ہزار درہم لے لے وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو یا اگر ایسا نہیں کرے گا فلاشی الکال ہی تو پھر کوئی چیز نہیں ہے تیرے لیے اس پر یعنی پھر اس پر تیرے کوئی پیسہ نہیں ہے لہو علیہ الفن اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بیعین ہی یہی صورت ہے البتہ اس نے وہ مبیاح متعین نہیں کیا یوں کہتا ہے بھائی زید کے میں نے ایک ہزار درہم دینے ہیں ایک غلام کے سمن کے طور پر جو اس سے میں نے خریدا تھا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا اب ساری وہی صورت ہے مطلق اقرار نہیں کر رہا بلکہ کس کے طور پر روز کے طور پر سمن کے طور پر اقرار کر رہا ہے درہم کا اور یہ سمن کس کے ہیں کسی معین چیز کے ہیں غیر معین یہ غیر معین والی صورت ذکر کر رہے ہیں تو غیر معین غلام کے سمن ذکر کیے اور ساتھ ہی کیا کہا میں نے اس پر قبضہ بھی <ت contre meets> نہیں کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس شخص پر ہزار درہم لازم ہو جائیں کیا ہوں گے کیونکہ اس نے مبیاں متعین نہیں کیا حالانکہ بے کے اندر تو کیا ضروری ہوتا ہے مبیا کا متعین ہونا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قبضہ بھی نہیں کیا اور تعین بھی نہیں کر رہا تو بغیر تعین کے ہو سکتی ہے بے پھر تو بھائی مبیاں مجبول ہوا تو بے تو درست نہیں بھائی تو لہذا اس صورت میں یہ جب مبیا مشغول ہوا تو مبیے کا مشغول ہونا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مبیا ہلاک ہو جائے مبیے کا مشغول ہونا کس کی طرح ہے اس کے ہلاک ہونے کی طرح ہے اور جب مبیا ہلاک ہو جایا کرتا ہے آپ جانتے ہیں بے کیا ہو جاتی ہے فس ہو جاتی ہے کیونکہ دار و مدار پر پر تھا تو یہاں پر بھی اس نے مبیے کو مشغول رکھا اور مبیا جب مشغول ہو تو یہ کس کی طرح ہے مبیے کے ہلاک ہونے کی طرح اور مبیا جب ہلاک ہو تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے اور جب بے فصف ہو جائے تو دوسرے پر سمن لازم ہوتے ہیں سمن لازم نہیں ہوتے تو اس شخص نے بھی گویا مبیے کے جب مشغول رکھا تو بے کیا ماننا پڑے گا فصق اور جب بے فصح ہو جائے گی تو اس شخص پر کوئی چیز واجب ہو رہے گی سمن اب آئیں گے جب بے فصل ہو گئی پھر تو سمن ہی کوئی نہیں تو کہتے ہیں دراصل مبیے کو مشغول ذکر کر کے یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے حالانکہ پہلے اس نے کیا کہا جی کہ مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں پھر آگے بات چلاتا جا رہا ہے اور کہتا ہے بھائی ایک سمند ہے ایک غلام کی اور غلام کو بھی مشغول متعین بھی نہیں کیا اور کہتا ہے کہ اس پر میں نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا تو لہذا یہ ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے اور اب مدیا مشغول بتلا کر یہ کیا کرنا چاہتا ہے اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اور رجوع کی اقرار کے اندر رجوع کی گنجائش نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی انقل من الفی آبدین اور اگر اس نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں من منی آبدین کس میں سے کسی غلام, جب غلام جب کے سمن میں سے اور اس کو جی آگے عبارت کیا ہے آپ کی کتابوں میں جی جب ولم یو ہو اچھا یہاں یاد رکھنا اوپر کیا تھا اوپر والے مسئلے میں ولم اقبض ہو اش طرح تو ہو مین ہو اقبض ہو یہ قید یہاں بھی ملحوظ ہے بھائی کہ مجھ پر غلام کے سمن ہے جو میں نے اس سے کیا تھا خریدا تھا اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا آدم قبضہ خود ذکر کرتا ہے بھائی ورنہ تو ہو سکتا ہے اس نے کیا کر لیا ہو قبضہ کر لیا ہو لیکن یہ خود کہہ رہا ہے میں نے قبضہ نہیں کیا اور ساری بات ملا کر کر رہا ہے یہ نہیں کہ اقرار ابھی کیا باقی بات تھوڑی دیر بعد جا کر کر رہا ہے اچھا تو ولم یوین ہو اور اس نے اس غلام کو متعین بھی نہیں کیا لذمہ الفی قول ابھی حنیفت رحم اللہ تو لازم ہو جائیں گے اس پر ایک ہزار امام اعظم کو حنیف رحم اللہ کے قول میں ایک ہزار لازم ہوں گے کیا وجہ ذکر کی میں نے کہا کیوں لازم ہوں گے اس لیے کہ غیر معین مبیعے پر یہ قبضے سے انکاری ہے غیر معین مبیعے سے پر یہ قبضے سے انکاری ہے اور غیر معین مبی پر قبضے سے انکار یہ کس کی طرح ہے اس سے کوئی چیز کسی پر واجب نہیں ہوتی بھائی کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے مبیع ہلاک ہو گیا ہو جیسے دیکھو بھائی ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خریدی اس نے بکری وغیرہ خریدی بکری خریدنے کے بعد ابھی اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ کی یہ بکری باقی بکریوں کے ساتھ مل گئی جب مل گئی اس کو پہچان بھی نہیں تھی اچھی طرح بھائی تو اب مبیا یوں سمجھیں گے کہ ہلاک ہو گیا کیا ہو گیا مشغول ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہو گیا جب مشغول ہو گیا تو یوں سمجھیں گے مبیا ہلاک ہو گیا بھائی تو لہٰذا اس صورت میں بے کو کیا سمجھے کر دیں گے فصق سمجھیں گے فصق بھائی سمجھ میں آیا تو لہذا تو جب یہاں پر بھی مبیہ مشغول بھی ہے اور مبیے کا مشغول ہو جانا قبل القبض ہی یہ کس کی طرح ہے مبیے کے ہلاک ہو جانے کی طرح اور مبیے کے جب ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کسی پر سمن واجب تو گویا پہلے اس نے کہا فون کہ میں نے کتنے دینے ہیں ایک ہزار اور اب آگے میں نے اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا بھائی قبضہ بھی کہہ رہے میں نے قبضہ نہیں کیا غیر معین چیز کے اندر یہ تو وہ وجوہ کے منافی ہے کس کے منافی ہے مل پہلے تم نے کہا میرے اوپر ایک ہزار واجب ہے اب کہہ رہے ہو میرے اوپر ایک ہزار واجب دونوں باتوں میں منافع سمجھ میں آ رہی ہے پہلے تم نے کیا کہا ہے واجب زید کے میں نے کتنے دینے ہیں ایک آگے کہہ رہا ہے وہ غیر معین مبیے پر میں نے قبضہ بھی جب غیر معین مبیے پر قبضہ نہ ہو تو وجوب آتا ہے نہیں بلکہ بے کیا ہو جاتی ہے فتح. تو یہ جو قبضہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے قبضہ نہیں کیا یہ تو ہے اعظم وجوب پر دلالت کر رہا ہے کہ تم پر ہزار واجب نہیں ہونے چاہیے اور پہلے تم کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر ہزار واجب ہیں تو تمہاری دونوں باتوں میں کیا ہے آپس میں آزاد ہے معلوم ہوا پہلے ایک دفعہ تم نے وجوب کا اقرار کر لیا اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس وجوب سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع نہیں سورج سب کو سمجھ میں آ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمٍ مِّن سَمَنِ خَمْرٍ آن خِنزیر لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْصِیرُهُ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی کہتا ہے زید کہ میں نے ایک ہزار درہم دینے ہیں خنزیر کے سمن کے طور پر یہ کہتا ہے میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں شراب کے سمن کے طور پر کس نے مجھ سے شراب سری دی تھی اس کے نہیں میں نے اس سے کیا کیا تھا شراب خریدی تھی اس کے سمن کے طور پر دینے یا میں نے اس سے خنزیر خریدے تھے اس کے سمن کے طور پر اب کیا کیا جائے گا ملا کر سارا کلام کر رہے آدر کہ میں نے کیا کیا ہے زید کے کتنے درہم دینے ہیں لیکن ساتھ ہی تفسیر کیا بیان کر رہا ہے یہ درہم یہ جو ہزار دیرہ درہم ہے میرے اوپر ویسے نہیں ہے بلکہ بطور سمن کے ہیں اور سمن بھی کس چیز کے ہیں تنظیر یا شراب کے سیما میں آزم بحنی فرم فرماتے ہیں یہ جو اس نے تفسیر بیان کی یہ تفسیر قابل قبول نہیں لہذا اس شخص پر ایک ہزار درہم واجب ہو جائیں گے یہ تفصیل اس لیے قابل قبول نہیں کہ یہ دراصل جو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جب اس نے کہا میرے سیر ایک ہزار دینے ہیں تو یہ اس کلام نے کس چیز پر دلالت کی اس پر کیا واجب ہونے چاہیے لیکن ساتھ ہی وہ کہتا چلا گیا یہ ایک ہزار کس چیز کے ہیں اور مسلمان شراب اور بے و شرا کر سکتے ہیں <سلام> تو اس شراب اور بے جائز نہیں ہے ان میں نہ تملیغ جائز ہے اور نہ تملق جائز ہے تو جب یہ اس نے تفصیل ذکر کی تو معلوم ہوا یہ رجوع کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کی تو بے نہیں ہو کر سکتا مسلمان جب بے نہیں کر سکتا تو ان کی وجہ سے ان کے سمن کے طور پر کسی پر پیسے بھی واجب نہیں ہوں گے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو یہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور اقرار ایک دفعہ جب کر دیا تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں کہتے ہیں اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں مجھ پر ایک ہزار دیر ہیں شراب کے سمن میں سے یقن زیر کے سمن میں سے لازم الفر خزاں لازم ہو جائیں گے ولم يقبل اور اس تفسیر کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ دراصل رجوع ہے یہ کیا ہے رجوع, رجوع, رجوع, رجوع ہے صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے زید اس کے ایک ہزار درہم دینے ہیں اور یہ ایک ہزار درہم سامان کے سمن کے طور پر ہیں جو میں نے اس سے خریدا تھا سامان کے بھائی پچھلی صورت میں تو غلام ذکر کیا تھا لیکن اس نے کہا تھا میں نے قبضہ نہیں کیا یہاں قبضے کی بات نہیں کر رہا بس صرف یہ کہہ رہا ہے میں نے ہزار دینے ہیں اور یہ ہزار کیوں ہیں مجھ پر کہ میں نے اس سے سامان خریدا تھا اس سامان کے سمن کے طور پر ہیں بھائی اب اس سے کہا گیا پیسے لاؤ یا خود ہی کہتا ہے بھائی کہ وہ اٹھا کر کھوٹے درہم لے آیا یا مو سے کہتا ہے کہ وہ درہم کس قسم کے ہیں کھوٹے ہیں تو اور جبکہ دوسرا کہتا ہے مقرر لہو کہتا ہے نہیں بھائی کھوٹے نہیں تھے کھڑے درہم تھے عمدہ درہم تھے تو اب کس کی بات تسلیم کی جائے کہتے ہیں اب مقرر لہو کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا لہذا کس قسم کے درہم دینے پڑیں گے اچھے بھائی کھڑے درہم دینے پڑیں گے کیوں کہ وجہ یہ اس نے کہا ہے میرے اوپر یہ جو ہزار درہم ہیں یہ ویسے نہیں ہیں بلکہ بطور سمن کے سامان کے سمن کے طور پر ہیں معلوم ہو بیاشیرا کی وجہ سے اس پر آئے ہیں اور سمن اور بیاشیرا کے طور پر पर درانی لوگ عام طور پر لیتے دیتے ہیں یا کھوٹے دیتے ہیں کھڑے دیتے ہیں تو لہذا آپ اس صورت میں اس پر کون سے آئیں گے ہی آئیں گے تو دیکھا وہ جو غصب کا مسئلہ تھا وہاں وہ کھوٹے بھی لے آیا تھا تو ہم نے بات کیا کر لی تھی اس کی قبول کر لی تھی لیکن یہاں کھوٹے لے کر آتا ہے تو اس کی بات قابل ہے. قبول کیونکہ وہ غصب تھا غصب میں جو چیز مل جائے انسان اٹھا کر لے جاتا ہے اچھی ہو یا بری لیکن بیع و شراء کے اندر تو با... وہ عقد کر رہے ہیں باقاعدہ تو پھر کس پر کرتے ہیں کھڑوں پر ہی کرتے ہیں بے شیر عموماً بھائی تو کہتے کہ سامان سامان بھو ہیں متا کہتے ہیں توقول المقر الحد المقرو کہتے کھڑے تھے لازیم الجیاد فی قول ابھی حنی فتح رحم اللہ تو لازم ہوں گے اس پر کھرے ہی امام اعظم حنیف رحم اللہ کے قول کے میں وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إن قال ذلك موصولا صدق وإن قاله مفصولا لا يصدق صاحبين رحمهم اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جو اس نے باتیں کی ہیں ملا کر کہیں ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بات کو مان لیا جائے گا وہ جی ان قال ذال کا اگر یہ اس نے ملا کر کہا ہے صدقہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی وہ ان قال و مفصولاً اور اگر اس نے یہ کہا ہے مفصولا جدا کر کے لا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی دیکھیے اس کا تعلق تین مسائل سے ہے ایک کون سی صورت تھی جب غلام کو غیر معین غلام کے سمن کے طور پر ایک ہزار کا قبضہ بھی تو امام صاحب کیا فرماتے تھے ہزار اس پر لازم اور دراصل یہ کیا کرنا چاہتا ہے رجوع صاحبین فرماتے ہیں اگر اس نے ملا کر یہ کہا تھا سارا کہ میں نے غلام کے پیسے دینے غلام غیر معین ہے یعنی یعنی کوئی خود تعی نہیں کرتا وہ غلام میں نے اسے خریدا تھا اس کے سمن کے طور پر میرے اوپر اس, اس کے ایک ہزار درہم ہیں اور میں نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا یہ میں قبضہ والی بات وہ ملا کر کہتا ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی بھائی اگر علیحدہ باد میں جا کر کہتا ہے ایک دو منٹ کو ٹھہر گیا وقفہ کیا پھر کہتا ہے بھائی اس غلام پر میں نے قبضہ نہیں کیا تھا پھر تو صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں امام صاحب کی طرح کہ ہزار دینے پڑیں گے اور یہ اب رجوع کرنا چاہتا ہے اب رجوع موتابار نہیں لیکن اگر ملا کر کہا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی تصدیق کی جائے گی اور ملا کر کہہ رہا تھا امام صاحب تو کیا فرماتے تھے اگر مان لیں گے تو کیا لازم آئے گا رجوع کرنا لازم آئے گا پھر تو اس پر پیسے ہی واجب فرماتے ہیں اگر ملا کر کہا تو ہاں ٹھیک ہے ملا کر کہا تو ٹھیک ہے اور اس پر کوئی پیسہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود ذکر کر رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اور اللہ کوئی نہیں ذکر کر رہا ابھی بات چل رہی ہے ملاتے ہوئے ساتھ ہی اس نے پوری آخر میں کیا کہہ رہا ہے میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا جو قبضہ نہیں کیا مبیع غیر معین تھا تو اس صورت میں پیسے آتے ہی نہیں ہے تو لہذا اس پر پیسے بھی نہیں آئیں گے ہلاک ہوا بی ختم ہو گئے پیسے واجب نہیں اسی طرح وہ شراب کو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے خنزیرین کا لفظ ملا کر کہا خمرین ملا کر کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور سمن خمر تو کسی پر واجبان کسی مسلمان پر واجب نہیں ہو سکتے تو لہذا اس پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے اور تیسری صورت جو ذکر کی کہ میرے اوپر زید کے ایک ہزار برہم ہے ایسے سامان کے سمن کے طور پر کس کی طور پر سامان کے سمن کے طور پر اور وہ کس قسم کے درہم ہیں کھوٹے درہم ہیں کہتے ہیں اگر ملا کر اس نے کہا وہی ازوفن تو اس کی تصدیق کی جائے گی اگر علیحدہ بعد میں تھوڑی دیر بعد جا کر کہا تو اب تصدیق نہیں کی جائے گی اگر ملا کر کہا کہ کھوٹے تھے تو اب تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو کس قسم کے دراہیم قبول کر لیے جائیں گے اس سے کھوٹے ہی قبول کر لیے جائیں گے سورج سمجھ میں آ گئے سمجھ صاحبین فرماتے ہیں یہ بیان تغیر ہے بیان تغیر یعنی اپنے کلام کو بدل رہا ہے بھائی دیکھو ایک کلام کی ابتدا ہے ایک کلام کی انتہا کلام کی ابتدا ہے البتہ ایک ہی کلام ایک ہی کلام ہے ابتدا کو وہ انتہا کے ذریعے بدل رہا ہے ابتدائی کلام سے پیسے واجب ہو رہے تھے انتہائی کلام سے پیسے واجب نہیں ہو رہے تو یہ بیان تغیر ہے یاد رکھیے یہ اگلے سال آپ پڑھیں گے گہری باتیں ہیں البتہ بس میں نے اشارہ دے دیا کہ یہ بیان تغیر کی قبیل سے ہے اور بیان تغیر جس میں ابتدائی کلام کو بدل دیا جاتا ہے انتہائی کلام میں آ کر اس کو قبول کیا جاتا ہے اگر ملا کر کہا جائے اور اگر الگ الگ کر کے کہا جائے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ چونکہ بیان تغیر ہیں یہ تینوں تو اگر وہ ملا کر کہتا ہے تو قبول کر لیا جائے گا اور غلام کے سما مشغول غلام کا جو ذکر کیا تھا اس میں بھی اس پر پیسے نہیں آئیں گے سمن خمر اور اگر اس نے ملا کر نہیں کہا تو بیان تغیر کو الگ اگر الگ کر کے کہا جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تو پھر اس صورت میں وہ ہی مسئلہ ہوگا جیسا کہ امام صاحب نے ذکر کیا بھائی میں نے دوسرے کی انگوٹھی دینی ہے مجھ پر زید کی ایک انگوٹھی ہے تو اب صرف چھلّا اٹھا کر دیتا ہے یا صرف نگ اٹھا کر دیتا ہے نگینہ صرف بھائی تو کیا یہ آ, درست نہیں بھائی اس نے لفظ کیا ذکر کیا تھا انگوٹھی اور انگوٹھی صرف چھلے کا نام بھی نہیں صرف نگینے کا نام بھی نہیں بلکہ چھلے اور نگینے دونوں کا نام ہے تو دونوں چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی بھائی. یہ اسی طرح جیسے ایک شخص نے کیا کہا تھا فلاں کے یہ گھر کس کا ہے زید کا ہے لیکن بلڈنگ میری ہے بلڈنگ میری بھائی گھر تو کہتے ہی کس کو ہیں جس میں بلڈنگ کو عمارت بھی ہو اور سہن بھی ہو تو وہاں وہ چیز تبان اس میں داخل ہو گئی تھی گھر کے لفظ سے کہنے سے تو یہاں بھی انگوٹھی کا لفظ کہنے سے ہی چھلا بھی داخل اور نگینہ بھی داخل اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کی زید کی بھائی کیا کیا ہے تلوار غصب کی ہے تلوار میں نے اس کی دینی ہے تو اس صورت میں یاد رکھیے صرف تلوار نہیں آئے گی اس پر بلکہ تلوار بھی دینا پڑے گی میان بھی دینا پڑے گی میان جانتے یا نہیں بھائی وہ جس میں تلوار رکھتے ہیں لوہے کا زرف ہوتا ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا اور ساتھ یاد رکھو تلوار کو جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بندوق کو چمڑے کے یا کپڑے کے ایک پٹے کے ذریعے کندھے سے لٹکا کر رکھتے ہیں اسی طرح تلوار کے لیے بھی چمڑے کا ایک پٹا ہوتا ہے کندھے پر ڈال کر رکھتے ہیں جس سے تلوار کو لٹکایا جاتا ہے تو وہ سمجھ میں آیا جسے خمائل کہتے ہیں تو وہ بھی اس کو دینا پڑے گا بھائی تلوار بھی میان بھی اور وہ خمائل بھی دینا پڑے گا کیونکہ تلوار ویسے جب یہ کہہ رہے میں نے تلوار غصب کی تو تلوار کوئی ویسے تو نہیں لے کر پھرتا کیا کرنا کیا کرتے ہیں لوگ اس کو میان میں رکھتے ہیں اور میان کس میں لگی ہوتی ہے میں لگی ہوتی ہے بھائی یہ مانا ہے وہ ان اقرف اور اگر کسی نے اقرار کیا کسی کے لیے تلوار کا فلح نقل وفن حمائل تو اس کے لیے نقل بھی ہے جفن بھی ہے اور حمائل بھی ہے نفل کہتے ہیں یہ جو تلوار ہے تلوار کو یعنی وہ جو ننگی تلوار ہے دھار والی بھائی وہ حصہ نفل کہلاتا ہے جفن کہتے ہیں نیام کو تلوار کی جفن حمائل میں نے بتلایا بھائی وہ, نیا وہ جو پٹا ہے چمڑے کا اس کو حمائل کہتے ہیں یہ جمع ہے ہمالتون کی بھائی وہ بھی حج التی ایک آدمی نے دوسرے کے لیے کا اقرار کیا کیا, کیا؟ مسحری جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی بھئی وہ جو شادی کے موقع پر دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے بھائی اس کے چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا ہے اور لکڑیوں کا اور اس پر پردے وغیرہ پھول وغیرہ لٹکا دیتے ہیں بھائی ذہن میں آیا کہ نہیں آیا بھائی ہاں اس کو مسحری تو آپ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے مسحری کا اقرار کیا کہ میں نے اس کی مسحری غصب کی ہے تو کیا کیا چیز دینی پڑے گی کہتے ہیں بھائی یاد رکھو مسحری کے اندر لکڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پردے بھی ہوتے ہیں تو مسحری جب کہہ دیا تو لکڑی اور پردہ خود بخود کیا ہوئے اس میں داخل تو دونوں چیزیں دینا پڑیں گی یعنی مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ جس چیز کا انسان اقرار کرے تو جو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ خود بخود داخل ہو جائیں گی ان وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَاجَلَةٍ <لَتِين> حَاجِم دونوں مفتوح گئی اگر کسی نے اقرار کیا کسی کے لئے حجالہ کا یعنی مسحری کا فَلَهُ الْعِيدَان عیدان یاد رکھنا یہ تصنیہ نہیں ہے یہ جامعہ ہے عود کی عود کہتے ہیں لکڑی کو فَلَهُ الْعِيدَان تو اس کے لئے لکڑیاں بھی ہوں گی وَالْكِسْوَةِ اور کپڑا بھی یعنی پردے بھی ہو پردہ بھی ہوگا بھائی وہ ان قال الحمل فلانا تا الیا الف در ہم سورت مسئلہ یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جو فلاں عورت ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے میرے اوپر ایک ہزار درہم ہیں تو کیا یہ صحیح ہے وہ کسی حمل کے لیے اقرار کیا جا سکتا ہے یا اقرار نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں بھائی اس اقرار کو ہم تسلیم کر لیں گے یہ اقرار صحیح ہے بشرتے کہ وہ کوئی ٹھیک سبب بیان کر دے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس حمل کے تمہارے ایک ہزار دن ہم تمہارے ذمہ واجب ہوئے بھائی پوچھا جائے گا اگر اس نے کوئی ایسا سبب بنایا جو صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے تو پھر بات قبول کر لی جائے گی اور اس پر اس کو دینا پڑیں گے اور اگر اس نے کیا کیا کوئی ایسا سبب بتلایا جو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اقرار بھی لغ ہو جائے گا بھائی ایسا سبب بتاتا ہے جو ممکن جو ہو ممکن ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی مثلاً کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کے لیے کسی نے وسیعت کی تھی وسیعت کی تھی مثلا مثلاً اس حمل کے اس نے کیا کہا تھا اس عورت کے جو پیٹ میں حمل ہے اس کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار دیر ہم پوچھا گیا کیسے اس نے کہا اس کا ایک اس کے والد کا ایک دوست تھا وہ جب مرنے لگا تھا اس نے مجھے ایک ہزار درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جو اس عورت کے پیٹ میں حامل ہے اس کو دے دینا اس کے ہیں بھائی یہ اس کے ہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو اس کو وص... مطلب اس نے وقتی یا ذکر کر دی کیا کر دی ایسا دیت ایسا دیت ایسا دیت تو زید تو مر چکا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا مجھے ایک ہزار درہم دیے تھے اس کے لیے تو اب وہ میرے ذمہ دین ہیں اس کے تو اس نے ٹھیک وجہ بیان کی یا غلط وجہ بیان کی ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا ممکن ہے لہذا آپ کی صورت میں اس پر ایک ہزار درہم واجب ہو جائیں گے اس حمل کے لیے یا مثلاً یوں بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو بچہ جو اس وقت ماں کے پیٹ میں ہے اس کے والد کے میرے ذمے ایک ہزار درہم تھے میں ان کا کتنا مقروض تھا ایک درہم کا مقروض تھا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ کیونکہ ان کا وارث ہے اب ان پیسوں کا یہ حقدار ہے تو میرے اوپر جو ہزار ہیں اب ان کا حقدار یہ حمل ہے تو یہ وارث ہونے کی وجہ سے بھائی سورج سمجھ میں آ تو اب آپ بتائیے یہ سبب اس نے صحیح بیان کیا یا صحیح بیان نہیں کیا صحیح بیان کیا, کیا, کیا, کیا بھائی تو دو اس سبب یہاں ممکن ہے وہ صورت کہ کسی نے اس بچے کے لیے کیا کی تھی اس حمل کے لیے وہ کی تھی دوسری صورت یہ کہ اس بچے کے باپ کے اس شخص کے ذمہ پیسے تھے وہ مر چکا تو اب وہ کس کے ہوئے بچے کے ہوئے بھائی وہ اس کا وارث ہے تو دونوں صورتوں میں سے جو ایک بیان کر دیتا ہے اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی لیکن اگر وہ کوئی ایک اقرار کو مبہم رکھتا ہے بیان نہیں کرتا بھائی بس یہ کہا اس کے کیا کرتے ہیں اس کے میں نے کتنے پیسے ہیں میرے ذمے دیکھا منہ بھم رکھا تو اس صورت میں بھی اس کا اقرار کہتے ہیں لغ ہو جائے گا کیوں لغو ہو جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں دو وجہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کس نے وسیعت کی ہو سکتا ہے یہ بطور وراثت کے ان کا حقدار ہو تو دو امکان آ اور کسی ایک کو ہم خود بخود ترجیح نہیں دے سکتے اس کہنے والے نے تو بیان نہیں کیا تو ہم بھی خود ان میں سے کسی کو ترجیح دونوں امکان برابر کے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے وسیعت کی ہو سکتا ہے اس کے باپ کے اس نے پیسے دینے ہوں بھائی تو لہٰذا کسی ایک جان جب اس نے مبہم بات کی تو اب یہ قرار کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا جبکہ امام محمد رحم ال فرماتے ہیں نہیں لغو نہیں ہوگا صحیح ہوگا ہم اس کو کسی بھی صحیح صورت پر کیا کر لیں گے محمول کر لیں گے کسی ایک صورت پر محمول کر لیں گے اس نے جب اپنے منہ سے اقرار کیا ہے تو اب اس پر جو صحیح صورت بنتی ہے لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی صحیح سبب نہیں بیان کیا مبہم نہیں رکھا بلکہ غلط سبب بیان کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے مثلا بھئی آپ نے اس کے دینے کیوں دینے بتلائیں وجہ بتلائیں آپ کہتا ہے قاضی صاحب پرسوں اس نے مجھ سے گاڑی خریدی تھی بھائی اب بھائی وہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہے یہ ممکن ہے وہ اس سے بےوشیرا کر لے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نے ایسا سبب بیان کیا جو ممکن ہی نہیں ہے لہذا اس صورت میں بھی کس کا اقرار کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا صورت سب کو سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ انقال اور اگر کسی شخص نے کہا ہم لانا تھا یاد رکھو یہ فلانتا غیر منصرف ہے بھائی اس پر کسرہ نہیں پڑ سکتے بھائی قیمتی نحوی نقطہ نقطہ بتلا رہا ہوں آپ کو بھائی وجہ یہ کل کے سبق میں میں نے بتلایا تھا فلاں کے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے کسی عالم سے میں زید کی باتیں کر رہا تھا اس کا ایک دوست آ گیا اب میں اسے بات چھپانا چاہتا ہوں تو اب مخاطب کے سامنے زید کا نام نہیں لیتا بلکہ کیسے کہتا ہوں فلاں نے یوں کہا فلاں نے پھر یوں کیا اور تو دیکھو میں نے فلاں کے ذریعے کنایا کیا کس سے کیا کسی م... کیامنی عالم سے کنایا کیا عالم کے بجائے میں کیا لفظ ذکر کرتا ہوں فلاں تو فلاں لفظ علم کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے یہ کنایا ہوتا ہے علم سے نام سے تو یہ عالم سے کنایا ہے تو یہ عالم کے درجے میں ہے یعنی معرفہ ہے علم زید تلف مارفا ہے نہ ہے معرفہ ہے تو یہ فلان کا لفظ کلفی معرفہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ تہ تانیس بھی آ یہاں پر مولانا تو دو سبب آ ایک عالمیت اور ایک تانیس اور دو سبب آ تو لفظ کیا بن جاتا ہے غیر منصرف تو اسی لیے فلانتا پڑھا میں نے بھائی کسرہ نہیں پڑھیں گے اس پر وَإن اگر کسی شخص نے کہا کہ فلانی عورت کے حمل کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں فعین خال اب دیکھو بھائی اس سے سبب پوچھا گیا یا اس نے خود ہی سبب بیان کر دیا یہ سبب بیان کیا دیکھو کیا کہتا ہے کہتے ہیں فعین پس اگر اس نے یہ کہا او فا لہو فلان ان کی حمل کے لیے وسیعت کی تھی فلا آدمی نے یعنی مرتے سے پہلے مجھے وسیعت کی تھی پیسے دیے تھے ابو یا اس یہ جو حمل ہے اس کا باپ مر گیا ہے ہو تو یہ حمل اس کا وارث ہے میرے اوپر جو پیسے تھے اس کے باپ کے اب یہ ان کا وارث ہے فل قرار تو اقرار صحیح ہے حمل کے لیے بھی معلوم ہو اقرار صحیح ہو سکتا ہے وہ ان اب حمل اقرار سے اور اگر اس نے مبہم رکھا اقرار کو تو صحیح نہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کیوں اس لیے کہ یہاں حمل کے اقرار کے صحیح ہونے کی دو صورتیں تھیں اور اس نے بیان نہیں کیا کون سی صورت ہے اور دونوں صورتوں کے برابر کے امکانات ہیں لہذا ہم کسی ایک کو خود ترجیح نہیں دے سکتے وکال محمد الرحم اللہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اقرار صحیح ہے اور ہم اس کو کسی بھی صحیح صورت پر کیا کر لیں گے معمول کر لیں گے وہ انر جی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی ہے بھائی پہلے تھا حمل کے لیے کسی کا اس چیز کا اقرار کرتا ہے اب ہے حمل کا کسی کے لیے اقرار کرتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے یہ جو مسلم یہ جو میری باندی کے پیٹ میں حمل ہے یہ زید کا ہے یہ کس کا ہے تو دیکھو حمل کا اقرار کر رہا ہے پہلے تھا حمل کے لیے اقرار کر رہا تھا اب کیا کر رہا ہے حمل کا اقرار کر رہا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ میری باندھی کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ یہ زید کا ہے یا یہ جو میری بکری ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ زید کا ہے تو کیا حمل کا کسی کے لیے اقرار کیا جا سکتا ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں اقرار صحیح ہے اور یہاں پر اس سے وجہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ یہ کہ یہاں پر صرف ایک ہی صورت ہے ایک ہی ای صورت ہے کہ کسی نے وسیعت کی ہوگی یہاں پر اور کوئی صورت ممکن نہیں تو ایک ہی ای صورت ہے وہاں تو دو صورتیں ممکن تھیں تو مبہم رکھتا تھا تو صحیح نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں ایک ہی ای صورت ہے کیسے مثلا بھائی جس شخص نے کہا ہے کہ میری باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کس کا ہے زید کا ہے ہوا یوں ہوگا کہ اس شخص کے باپ کی یہ باندی تھی کیا تھی اس شخص کے باپ کی یہ باندی تھی اور اس کا باپ مر گیا اور اس نے وسیعت کی تھی وسیعت اور وسیعت بھی نافذ کی جاتی ہے یا نہیں مال وراثت میں نافذ کی جاتی کتنے کے اندر سولو سے مال تیسرے حصے میں تو وسیعت بھی نافذ ہوتی ہے کہ اس باندی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زید کو دے دینا کس کو دے دینا تو معلوم ہوا اس کو وسیعت کی ایک یہ صورت ہے کہ اس, اس مقر کے مورس نے وسیعت کی ہوگی یاد رکھو جو وسیعت کرنے والا تھا مر گیا وہ کہ جو مرنے والا ہے اس کو مورس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس سے مال وراثت آیا ہے اور جس کو مال وراثت ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وارث کہلاتا ہے بھائی تو معلوم ہوا یہ شخص یہ مقیر یہ دراصل ہے وارث اور اس کے مورث نے کیا کی تھی وصلیت کی تھی سورت سب کو سمجھ میں آ تو یہاں اور کوئی سورت ہی نہیں ممکن بھائی ان اقرب حملی جار اور حملی اگر کسی نے اقرار کیا کسی باندی کے حمل کا یا کسی بھیڑ بکری کے حمل کا لیرا کسی آدمی کے لیے سا حال اقرار تو اقرار صحیح ہے وہ ہو اور یہ اقرار کیا ہوگا اس پر ملائم لازم ملائم ہو جائے گا چلو بس بہاد المرام اللہ عالم حقیقت اللہ